والصلاة والسلام على سيد اليوصل وخاتم محمد المصطفى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آمند بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين ملامب یا او ہل نام منو سلو والی سلاد و سلا رسول سارسولہ وعلى آل وسا دیا سی دیا ہبھی بل يا يا خاتم يا يا سنی مسلمان پائیو السلام علیکم ہم دو سنا درود ختم لمبیا تحیت و فنا با عزیزانہ فریاد ہے خالق کائنات جلہ وعلا دی بارگاہ بے کسپنا اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نوخطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیات و دائمی پناہ تا فرماوے عزیزان گرامی سابقہ موضوع دا تسلسل جاری یعنی علامہ اقبال رحم اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ جواب شکوہ دی تشریح کر رہا جتھوں اج شروع کرنا ہے پچھلے جو میں اتے روکیاس علامہ اقبال رحمہ اللہ جی زبان مبارک تے اللہ تبارک و تعالہ مسلمانوں شکوے دا جو جواب دے, دے ارشاد ہے کہ تم ہو آپس میں غزب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کارو خطا بیم و خطا پو شوکری کیا اے مسلمانوں اے جدید مسلمانوں تمہارا تا ساڈے سابقہ مسلمان آپ کی تلک تو ستان ویکو رکھ دیا ایک دو بن کے رو ایک دوا نہیں, نہیں بہ کے کھا سکتا پہ تسان ایک دو آپس جو ہو کے دے. اور دے یار جڑے سن اور میرے ساب صاحب کا مسلمان جڑے سن وہ آپس مہربان ہو کے ر یعنی گویا انہ دیفت شدا آل کفار روحماؤ بھائی نہ ہو آپس مہربان ہوتے تو آپس مہربان دی بجائے آپس ایک نال جناب دشمنی رکھی بیر پائی بیٹھے تو تندر تن مارن والی گل ہی نہیں آ سکی تسان تے دنیا کے تالب ہو کے ایک دکھ نکاح دی کوشش کر رہے ہو اور انہی کوشش ہوں سی مینو دکھ پہنچ جائے اگلے برا سکھ پہنچ جائے تو پھر کی نسبت ہے انہوں لوگوں کے نام اللہ تعالی نے ایمان والوں دی صفت بیان فرمائی حضلت نالل مو منی فرمایا وہ دے اگے نیاز مند ہوتے ہیں مومن مومن دی خدمت ہے مومن مومن دا نیاز مند ہے ورتدا سکے آکڑا نہیں مومن آکڑ ہے آکڑا مومن کی شان ہے یاد رکھنا دو سفت مومن ضرور آدیا نہیں کافر اگے آکڑ ہے اور مومنا اگے چکا ہے پاوے جنہ مرضی بڑی شان والا بندہ ہوقت بھی ہو جدو جی مومن ہوے گی تو نیما بندہ بھی آ جائے گا وہ اگے بھی نیاز مندی ورتے گا کیوں اس واسطے کیوں مومن اگے جی نیاز مندی پیا وت حقیقت تے جی مومن اگے نہیں حقیقت جی مومن دے پیدا کرن والے خدا دے کیونکہ خدا پہ فرما دا ہے چوک کے رو میرے ایمان والوں جنہ نسبت اور مومن جہلت جی ہے المو منی نہ ہاں جی کافر آکڑیا رہ مومنا نیاز مند رہتا ہے ہاں جی کافران شکبر کرنا عبادت بن جا ہر تھان سے اتنے نیوا نہیں رہنا چاہیے کسی جگہ تکڑنا چاہیے کسے تھان سے نیوا رہنا چاہیے ہاں ہر تھان چکن والی نہیں ہوں نہ ہر تھان آکڑ والی ہوں ہاں جی جہی تھان آکڑ والی ہے وہ کیڑی ہے جدو باطل مقابلے دے اندر پھر فولاد ہے مومنٹ پھر لویا بن جاؤ پھر آکر جاؤ جن آکر سکتے تھے جدو سامنے حق آ جائے پھر موم بن جاؤ پھر انج بن جاؤ جی کیڑی ہوں جب باطل سامنے آوے ہاتھی بن کے بکھا دو شیر بن کے بکھا دو جدو حق سامنے آ جائے پھر چیوٹی بن جاؤ جنہ ہک اگے چکو گے مولا اُن تمہیں بلندی ہے تا فرما اور جنہ کافرا کے بات لگے آکڑو گے مولا شان عطا فرمائے گا صحابہ کرام کے سفت سن کے آکڑ کے روز بلکہ کافران دے مقابلے بے چونہ. تے صحابہ کرام نے رجز پڑھنا رجز آخری نے ہے جی اپنے تکبر غرور بھرے لفظوں دے نام دشمن دے سامنے شیر پڑھنا گل کرنی دعویٰ کرنا کہ میں ایج کر دیا گا تھی جاننا میں نہیں اس طرح دے شیر پڑھ ہوتے سن صحابہ رجز آکھیا جاتا ہے تین نہیں پتا حضرت مولا علی جدو مرحب دے مقابلے میں آئے نے آپ نے فرمایا تین نہیں پتا میں چاڑیاں کا شیر ہاں میں چیر کے رکھ دینا وا معلوم ہویا کافران دے اگے آکڑ کے رہنا ہے سنت صحابہ ہے اور عبادت خداوندی عبادت خدا ہے متکبر دا تکبر توڑو بے ایمان جہا شیطان بنتا ہے وہی شیتان شیطانی توڑو یہ اللہ نو پسند مگر آپس دے اندر مہربان ہو جاؤ ہے وہی مولا علی مشکل کچھ آ حضرت بلال حبشی ہبشی اگے ان ان بیٹھ دے کھلو دے سن جے جی کوئی غلام گلام ہے اور حضرت بلال انہیں انج بہت سن جے جی کوئی نوکر تے غلام گلام ہے اور کافرا کے او سخت بن جاتے سن اسی واسطے ایک بال فرماس جی جی میں پوچھل کتا جناب ہاں جی آکڑ کے تو جناب ہوتا ہو نہیں اندر کول پر آکڑ آکڑ کے پا پے گا تھی آپس بہو دن جی آکڑ کے ایک دوجے کورو پٹ پٹ بہتے جی پاٹا پاٹا تے جدو غیر آ جان کا فرتے پوچھل تیری ہٹا ہو ہے پھر جناب لمکا چڑھنا ہے پھر سلوٹ مارنا لگ ہے. تو, تو مسلمان جکبر کرنا سی ہوتھے تو نیاز کرنا پیا نیاز کرنی وڈیائی کرنا پیا تین نسبت نہیں لہذا دی شان, اور سی، تیری شان ہو رہے تناب کفر والی سفتان میں رنگیا بیٹھا ہے وہ ایمان والی سفتان چ رنگے ہوئے سر ہاں جی تم <سلام> آپس <سلام> میں آپسی رہیم ہے نا خدا دی قسم قرآن دی تفسیر فرمان اقبال قرآن دی تفسیر تم آپس میں قزب ناکی تم ختا کارو خطا بھی وہ ختا پو شوکری گناہ گنا کر دے جے وہ گناواں تو بچتے سو دے گناہ گنا اچھالے جے ایب بلخصوص بالخصوص دے مولویاں کو گناہ ہو جاوے اخبار چھاپ دیں جی ہر مولویا کول برائی ہو جاوے کسی داڑی والے کول برا کم ہو جاوے اخبار کٹ دیں دے جے تم ختا کارو خطا بیو خطا پو شوکری اپنا فرق ویکو تھی ختا کار او خطا پوش تھی خطا غلطیاں تے نگاہ رکھنی ہوتی ہے جناب چنگی گیختے جن مرضی ستر سال گزار ہو جائے چوکوں چٹتے جی ستر سال دیا کنجرین جناب رمضان دہی چ مر جائے تو جنتی بنائی کھلے آ جے فیصلے سارے تے پیو دے نیویں مرضی جنوب جنتی چا بنا جی جنو جہانوی چا بنا دے جے وہ خطا کار تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا شکریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مکلی پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل سلیم آدھے سارے جی بلندی شانہ والا بھی آسمان دیا کھتی تا بیٹھیے کی مطلب سارا مقام اچا ہو جاوے جی بلال ہبشی مقام اچا ہو ہے مگر یاد رکھو چر نہیں ہو سکتا جنہ چر ان پاگوں والا دل نہیں پیدا کرو گے رتبے تے مقام نہیں ملدے ملتے کرام نو جدو ویخے گا قربان جاوا تینوں سراپا سراپا کردار نظر آؤ ہر ویلے مشقت محنت کے اندر نظر آؤ خدا دی قسم کر گیا نا جی نہ لوگوں نہ اولاد دی فکر سی نہ وطن دی فکر سی سال دی فکر سی ہر دی ویلے دین کے غالب کر فکر سن نالب کر گے دنیا دے پھر اسان دم لینا پھر آرام بیٹھا گے ہاں جی وہ جہاں دل تسا پیدا کر لو تیس او ہی اس دشانہ تھا کر دیا گے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل برسلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا شریریں کی بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیتی ہے بھی دے نیو فغفور دے خاکان دے تخت دے بن گئے سن تے دے دے اندر, اندر انہ والی گل ہے کوئی نہیں پھر تھی جناب آخد جی سانوں بھی وہ سارا کچھ ملنا چاہیے چر نہیں مل سکدا جنہ چر پیو والی طاقت دے اندر پیدا نہیں ہوے گی اپنے اندر بزرگ اپنے والا زور پیدا کر قوت بازو پیدا کر شمشیر پدر خائی بازو اے پیدر یا इकबाल फरमाते हैं दूसरे मकाम से जे चाना मेरे हथे प्यो वाली तलवार आवे, पहलो अपने वास, अपना बाजू ते उस प्यो वाला लाया जरा उस तलवार को चुक सकता है सवाल करना साढ़े तो तू उस ताकत है दरे करार देजू वाली मान वाली पैदा कर सरे करार वाली वो तलवार जगी के जी मैदान च खुडी नहीं हुई असा तेन दे سبحان اللہ صبح اللہ ادھر ویک جناب خود کشی سے خود کشی شیوت تمہارا وہ غیور رو خودار خود کشی شیوت تمہارا وہ غیور رو خودار تم اخوت سے گرے دا وہ اخوتی آبال آکبال یہاں جواب دے دے اے اپنے آپ قتل کرے کام خودکشی کرنا خودکشی ذرا توجہ رکھنا خودکشی دو رمانے رکھتی جی دو ترہی خودکشی آ گل اندر فندا لے کے اپنے آپ مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے بھی خودکشی جے دوسری خودکشی ہے دشمن کافر دے اگے جک جان لیں خدا رسول گل کے مقابلے ویچ سمجھ لو اپنے ایمان نو قتل کر کے اپنے دل ਨੂੰ قتل کر کے ہمیشہ کی موت مر گیا ہے جدو ایمان دیرت مر جائے وہ بھی بندہ مر جا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جانو تے ہر کسی مرنا ہے سب تو ہی ایمان تے گیر تو مر جاوے جائے جاان گیرت مار پا بد بدترین موت مرد اور جڑا جانو مر جاوے جانو تے امام حسین بھی تر گئے نے جانو تے صدیق اکبر بھی تر گئے نے مگر ایمان غیرت بچا گئے نے ہمیشہ واسطے زندگی پا گئے نے ہاں بےلی آ یاد رکھنا ہر زندہ کو زندہ مت سمجھو ہر مردہ کو مردہ مت سمجھو مینو قسم خدا دیجن والا ہی ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا سہ زندہ کفن پوش ہوتے ہیں سہ زندہ کفن کفن کفنا بچ لگے پھردنی جی جی ایمان غیرت تو خالی نے اور اسے واسطے قرآن فرما ہے فرمایا کافر مردہ تھا ہم نے جب اس کو ایمان بخشا تو زندہ کر دیا ہے معلوم مویا ایمان زندگی ہے کیے دین زندگی ہے دین کیے زندگی ہے اللہ فرما میرا محبوب جیڑی گل والے تو بلا اس گل نے تو انو زندگی بخش دینی ہے کیسی زندگی جیڑی موت تو نہیں مردی ایسی زندگی جو کسی موت سے نہیں مرتی اور زندگی نبی شریف کی جس سے قبضہ قدرت چ میری جان ہے ایسے کروڑوں مردے کفن پوش میرے لنگے پھردے میں پے کاٹن کا سوٹ ان کے کفن بن رہا ہے اور کئی ایسے ہیں جو کفن میں رہ کر بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں کفن میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں کچھ سوٹ میں رہ کر مردہ ہوتے ہیں ایسا یہ جناب ای سمجھی گل ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہو جاتا ہے جو دین کا عاشق دیوانہ بن جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے اللہ اللہ! وہ کتنے کتنے مردہ ہے کسے موت تو خود کشی سے وہ تمہارا وہ غیورو خدار جہرا مانا میں بیان کیا نا خودکشی کا اقبال کے شیر دوجود پیا تم وہ خوددار کہ تیرے آئے مسلمان جڑے پیو دے سن وہ غیرت مند سن کی سن خود اپنے آپ اپنے ہاتھوں میں رکھتے سن کسی غیر کے ہاتھ چ نہیں سن پے اپنے آپ رب رسول دے حکم دے تابے رکھ دے سن کسے غیر دے حکم دے تابے نہیں سر کرتے وہ خوددار سن وہ گجور سن تے خیرت بڑھیا تدار کی وجہ بجائے غیر دا غلام بن گیا ہے غیر دے دھانچ تیری چابی جویں انگریز مروڑتا ہے تج مڑتا جانا ہے خود کشی کا شکار ہو گیا میرے حضور دے یار ہمیشہ پا گئے سنک ہے جے شکوا کرتے جی سان کچھ نہیں ملیا تو کھے دیا تمہیں مٹی دیا میں کہڑی شہ دیا اندر اور صفت ہی کوئی نی جڑی میرے مصطفیٰ دے اندر سی جاگ مسلمان جاگ اس جگا من تو صدکے سڈے سون تو سدکے ہاں اقبال کے جگاو تو سدکے پر ساری نیندر تو بھی قربان جائیے ایڈی بے مان نیندر پتہ نہیں کیڑا ہو جا پیڑا نشا پی بیٹھے بٹھا جا کٹیا گلوں نہیں پی اترتا ایڈیاں کھٹیاں گلان نیبو نال تو نشا اتر ہے پر ساڈا نشا نہیں پیا اترتا کوئی سمجھ نہیں لگتی کہڑا لان تھی نشا ایڈا پی بیٹھے آ تو مخوت سے گورے آپس پرا نہیں دے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ہے سکولوں دیا کتابوں لکھیا غیر مسلم ہمارے بھائی ہے آپس پھر وائر سانو آپس پڑا بننا گوارا نہیں غیر مسلمانوں برا بنا ہی بے خلیا وہ سدکے جاوا میرے کملی والے آقا سرکار نے سارے مزور سرکار صاحب فرما کے مدنی آقا سرکار نے فرمایا اے تیرا برا ہے آپس دے اندر بھائی آن بھائی رہنا ہے جب حضرت مولا علی مشکل کشا دی واری آئی ارد ہزور مولا, مولا مشکل کشا رو پائے حضور نے فرمایا روا کیوں ارد نے ہیں میں مینو کسی کا بھائی نہیں بنایا ہزور نے فرمایا میں تیرا بھائی کھلوتا مارے مارے مارے مارے مارے تم ہو گفتار سرا وہ سرا کردار تم گفتار سراپ وہ سراپا کردار تم پرستے ہو کلی وہ گلستان بکینار اگے تو سلان تے دعوے کرنے والے جراپا عمل کر کے وکھا سن تو ویخو دے تو آشک بنو تے زبانی تسی مومن بنو تو زبانی توسی دیندار بنو زبانی توسی دیوانے بنو تے زبانی تھی میرے جناب جی فرما بردار بنو زبانی توسی میرے گلام بنو زبانی اب کھانے دس ہزور مگر سب زبانی دعوے نے عمل دے اندر جدو آپ آن انگریز دے گے وی کے کھلے ککھڑے آتے جے معلوم ہوا توسی سراپا کردار نہیں بنے سراپا گفتار بنے جے دنیا دا میدان انہوں ہی ملدا ہے جڑا سراپا کردار بن جا کدی جت کدی زبانی میدان نہیں مارے جانے کدی پیڑ بندہ وہ نہیں جیت سکتا جی کر دیاں گا جدو میدان آئے تو پیا ہوا بندہ میدان عمل اتر اے دشمند اگے عملی طور کردار پیش کرتا ہے وہ ثابت کر, کر دیا گرا کے وکھا دیا ہے وہی بندہ پیڑ جیت دوں گا علامہ اقبال فرما نے جواب ملتا ہے تم تم سراپا تم, تم وہ گفتار سرا پاو سرا کردار ایک کردار والے گل سنا دیا اونٹنیا کملی والے سرکار اونٹنیا مال المال مال اونٹنیا مدینے تو باہر کھلوتی سن ہی رات دا ٹائم توجہ رکھ را رات کافر پائے گیا میں مفصل واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ایک حضور دے صحابی دی گل کرنا چاہتا جہاں سراپا کردار سی اونٹنیا کھلوتی نے رات کافر جناب چار سو یا تین سو دو روایت نے یا تین سو کا سو رات ہلور سرکار تے حملہ کر دیا جی جا جناب پیرے دار چوکیدار سے چوکیدار شہید کر اور جناب جی انہوںٹنیا ساریاں کھو کے لے گئے جدو کملی والے سکاری جی نام حضرت سلما بن اکو ہوئے حضرت سلما نت لگا جناب توجو فرما کہ دشمن جناب اونٹنیا سکار لے کے ٹڑب گیا ہے ہاں تو چترے تر سو سی چار سو کا سو جتھا سورا ہزور سرکار دے صحابی نے پہاڑ دی چوٹی دے کلو کے مدینے درد آواز دتی وا سبا <متصف> <متصف> <متصف> لوٹ پی گئی لوٹ پی گئی آواز دیتی بس اے نہیں ویکیا ہوں مگرو کوئی آ نہیں حضور سرکار کا صحابی پیدل نس پیا اگے چار سو کافرے گھوڑے پہ سوار نے اونٹیاں کھچی جانے نے پہ میرے مدنی دا یار کلا حضرت سلما اے وہ صحابی ہے جدی کملی والے نے تر وار بت کی تیزی بیعت حضور نے ترار تو لئی سی ایک بار بت لی سلما بات نہیں کرنا کی ہلور ہوں کر چکیا ہاں فرمایا پھر میری بیت کر پھر کیسری کی تی وار نے فرمایا سلام دوسری بار ہاں تیسری وار ہزور نے فرمایا بہت نہیں کرنا ارد کی ہزور ہنتی ہے دجی بارہ فرمایا پھر کر لے تین وار بہت کی مستفا کے ہاتھوں ہاتھ دن کی برکت ایسی ہوئی حضرت سہیت نہ سلما رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے صحابی خدا لانو سرکار ددا بھی کس हमें पैदल जंग लड़ते हों सवारी सवारी ते सवार नहीं सुना होंगे और हमेशा सवारा घेर के सटते होंगे सर سوار تو جت جاتا سی پیدل چلن والا پیچھو دوڑ پہ آئے اگے کافر دناب سوار جائے پی پیدل پی جل دوڑ دور فرما جناب تلوار حد میرے کملی والے دار ہاں سوار کی تیر پہ دوڑتے ہون گے اوٹنیا دوڑائی جا رہے ہیں ادھر ہزوردار صاحب بھی گیا ہے پچھوں مل کے جناب ادھر گھوڑے دیا کھچان وڈتا ہے ادھر دشمن تھلے دکھتا ہے وہ جانم پہنچا دا ہے سر وڈا ہے نال کھچا وٹدا ہے اخیر کا فر تنگ آ گئے انہیں اٹھنیا چڈ دیا قوم اسلام تے بننوا لیا ایک دا بنیا پیا میں بنیا ضرور مگر دا اے وے خبردار مسلمان جے اسلام دا نام لیا نے ایٹم مار دیا گے ایٹم اس واسطے بنیا پیا مین قسم شریک دی ایٹم تے خود مسلمان جڑا جی مسلمان ہوے ایک پاس چار سو سولہ مسلمان جی مستفا کے یار سی سانوں تاریخ کو اندر رکھا گیا ہے سانوں مستفا کے یار تو نہ رکھیا گیا ہے سارے سامنے اگریزی نو پیش کیتا گیا ہے دے کے نو پیش نہیں کیتا. मुस्तफा दे शेरों की गल सुन कुरबान जावा एक साहब ही पिछों जा रहा उन्हें ऊंट छड़ जदों ऊटनिया छड़िया है जी का भज पवार मुस्तफा यार ऊटनिया रख के मुड़ पिछड़ लस पैर जाके खुचा वर्द उधरों हेठा सुट के जनाब सिर वर्ड् है जदों काफर वेख्या जान नहीं छुटती उन्हें अपनिया चादर सट्टनिया शुरू कर दियां अपने हथियार सट्टे शुरू कर दते समान कुंजदा रवे तीना सजाइए मेरा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 ساری دیا ر آپ رجس پڑا بوالا فخر ترور تکبر نہ آخر وہ تمہیں پتا نہیں مینو سلما بے نکوتے ہیں میں مار, مار تمہوں دلیل کر دیا گا <laughs> <laughs> مر جہ کم کرنے والا ادھر مر ستے بازیاں دا کم بھی کو ہے کم ہے کوئی کم دم جہاں کرنے والا ادھر مقام پیدا کر نو پتہ لگے دار تین شان کی لبی بےمان جنگ کر اندر بیٹھا ہے خدا کی قسم کر کے آنا جہا ایس بئیمان تو جتیا نا کسے میدان چ نہیں ہر سکتا میں تمہوں کسمی پیار نہیں اپنے آپ تو جہا بندہ بازی جیت جاوے نا وہ کسے میدان چ نہیں ہرتا جاس نفس تو بازی ہر جا سارے میدان ہی ہر میدان میدان ہر جا نہیں کھلو سکتا ہوں توجہ رکھ ادھر جناب کافرا نے جان بچاؤ واستے پہاڑ کا سہارا لیا وہ پہاری طرح شام پی گئی کلا مستفا دا یار پہاڑی چڑھ کے سو گیا ادھر تر جناب تر سو چی مر گئے ہلاک ہو گئے جانم واسل ہو گئے کئی جناب پہاڑی تو چڑھ کے سونگ ہے جناب سابی ہزور کا کلا سوتا ہے جناب سویر ہوئی نا تو پھر کام شروع ہو گیا جب کام شروع ہویا نا ہوا نہ پچھوں جناب ایک گرد گار اٹھیے مٹی ہے گاٹا ہے پہلا سمجھے بھائی دشمن اپنی فوج لے کے پہنچ گئے گیا پھر ویکیا تو مستفا دار پہنچ گیا سرکار گمخار پہنچ گئے تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو کا سن حضرت ابو چاہے جہاں نے باقی فوجیاں اکٹھا کر کے لیا تے پتا کہ میں لگا آپ دا گھوڑا کھلوتا سمکیا چم گوڑا چمکیا چمکیا آپ نے پھر انہوں جناب تھپکی ماری نے پھر چمکیا فرماند نے کوئی لگتا ہے کسے پاسے دشمن آ گیا ہے گھوڑا پیا چمکدا کھولیا نا تو اتے ہے پتا نہیں سی جانا کہ آخیا جی خبر دیتی ہیں نہیں تو پھر آپ ہی لے جاؤ سدکے جا ایمان والا تو سراپا کردار تو جنہ دے گوڑے مقام رکھتے ہیں وہ خبر رکھتے ہیں جڑا تیرا افسر وائرلس نہ سٹی لائٹ امریکہ وہ گل نہیں ویک ستا جڑے مستفا کے دربان د گھوڑے رکھتے ویگتے ہیں خدا کی قسم ادھر ویخ جانا تم گار سرا پاو سرا پادار خدا کی قدم سارے کول تو نکلے یہ چھوٹے موٹے کم دین اسلام دے نہیں ہوں یہ ویخے مرد خدا دسو تم ترستے ہو کلی کو و گلستان بکینار تو سب کلیاں ترستے جی وہ ایسے سن جہے اپنی گود پورا باغ ہی وسائی کھلے سن کلیاں پرستے دے, دے. وہ یاد ہے, قوموں کی حکایتی اب یاد ہے قوموں کو حکایتی ان کی نقش ہے سف ہے سدا کتی ان کی آ کے کیسے مسلمان سن دی دیا حکایت روایت جڑیاں نے ساری دنیا پہ یاد رکھ دیے کافرانو بھی میرے ہزور دار گلیں یاد نے وہاں بھی چیتا ہے کہ حضور دے مستفا دے یار کن کھے مسلمان سن ہی تکایت کوئی بھی نہیں جانتا مستفا سرکار دیا تاریخ دنیا پہ جان دیسم <سلام> خدا دی دشمن بھی دی تاریخ سمجھتا ہے دوست بھی جانتا ہے یہ ہے گلیں ایکایت بن نہیں ہزار روایت بن کے ٹر وہ گلان پہاڑ آتا ہے تو پھر اگلے اگاں دے ہیں کسے میری گل نہیں سمجھے میں نتھو خیرے دے کسے نہیں ٹرتے دے ہوندے توجہ فرما جان مثر انجم ہوں آند پے نے سارے نوجوان والے پاس ایک بال آ رہے ہیں جواب شکبا چھو آئے نوجوان جڑے سڈے نے نا یہ بن گئے ہیں بدعمل تو پہلو ہی سن اور دین تو بھی بدگمان ہو گئے پہلے جڑے عمل خراب سی ہوں عقیدہ بھی بےمان ہو گیا عقیدا بھی ختم کر بیٹھے دی. دین تو بدگمان ہو گئے دین سمجھتے نہیں جا رہے دین لگ گیا برباد ہو جا گے دین کی ہے جی دین چاہ گلیں بھی ایویں نے آ بھی تک اس حد تک آ گیا ہے کہ جڑے حقوق اسلام نے بنا نے وہ حقوق کو حقوق نہیں سمجھتے دے, دے بنایا اقوام متفرکا دے بنایا حقوق کو حقوق سمجھا پہ بئی مان اقبال ہندی کی محبت میں آخے آ جے سارے نوجوان نے آخے تاریا واگ اٹھ کے چمکے بڑے نے ادھر جناب فلانا جناب سائنسدان بن گیا فلانا ترقی کر گیا تاریا واگ قوم جان کے چمکا لگ پائے اور ادھر بت ہندی मोहब्बत में बाहम भी हुए है। और जनाब हिंदुस्तानिया के बुतान के प्यार दे अंदर ब्राह्मण भी बन बैठे ने की मतलब जनाब इधरों जनाब हांजी अपनी तरक्की पासे जनाब जीन तरक्की आखते हैं उधर भी चमकने लग पाए इधरों अंग्रेजों के जनाब पुजारी भी बन बैठे एदों बुतों के प्यार भी पा बैठे ने शौक प्रवाज में महाजूरे नशे भी हुए सानू परवाज का शौक है तरक्की का शौक है اپنا گھر جاڑ کے بہ رہے ہیں ماجور نشے ہوئے اپنا نشے مل چیٹے اپنا دین چیٹے دنیا لو ہاتھ دو بیٹھے ہاں جی بے عمل تھے ہی جمع دی بد دے عمل تہلو ہی سن ہوں بد دن بھی ہو بیٹھے ایمان بھی جانا رہا بائیمانہ کا جہا جنہ و کرتی بال فرما نے میں جب نوجوان نویں نویں نو کپڑیاں تھری پیسوں دے اندر بچارا مینمان لگتا ہے لگتا ہے میں لینا بھی کسے پاس نظر نہیں پیا ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے خانے میں آباد کیا یہ آخے تہذیب انگریزی دے رنگے چرنگے نے ہر قید تو آزاد ہو گئے دے دین مستفا دیدوں چک کے پڑا ہے آخے جی آزادی آزاد ہونا چاہیے جو جی میں آئے کرنا چاہیے یہ کون سی پابندی اج مول بھی لگا رکھے لگاتے ہیں دین دی پابندی تو آزاد دین آخر سی بوائے فرینڈ نہ کر Oh, جی نہیں یہ کام سی بات ہے بوائے فرنڈر جائی ہوں اگلے دن ایک مین مول پیا کے آخ چشتی نکاح دے مسئلے آپ نے باقی دا مسلے کو نہیں پوچھنا آلاک کے مسلے ہی آتے نے باقی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتے میں آخیا تر حوصلہ کر ترقی ٹرتی ہے پئی جی رفتار جی تیز ہو گئی تو کسے نہیں آمنا آوں او میں جب بوائے فرنڈ چل جانا مکاح کی جدو نکاح کی کوئی نہ تو تلاق نہیں مٹی سو پی ہوں میںلاکیا نکاح پتا دنے؟ دنے؟ دنے؟ مہینہ غیب کہ آڑی تو منڈا مہینہ غائب رہے کی ہے جی جی پسند آ گئے تو ویاہ ہو گیا جی تو نہیں ہوا سب کے جا سیا تو ان جدو ویا ہو گیا مڑ تلاک کا لگی ان لانپی جڑا پٹا محمدی کی گلو لا کھڑا ہے نا پٹا یہودی دا گل پا کھڑا ہاں میری گل ایک یاد رکھی دو پٹے نہیں دو پٹے ایک پٹا دنیا دا ہی ایک پٹا خدا رسول دا پٹا اتارے گا دوسرا پہ جائے گا جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گلو لا سٹیا ہے خدا رسول دا پٹا وہ گالج پہ جانا ہے جنہیں خدا رسول دا پٹا لا ہے دافران دا پٹا اندر گالج پہ جانا ہے ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہر تیری مرضی ہے غلام خدا غلام مستفا بنتا ہے یا غلام کفار بنتا ہے یہ ہوں اپنے ہاتھ تیری جناب فیصلہ ہے کلم دبا تیرے کوڑے جو مرضی کر لے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا تو کہیں انگریزی تہذیب نے کنہیں ہر بند ہر قید تو اسلام دی ہر قید کو آزاد کر دیتا ہے لا کے سے سنم خانے میں آباد کیا منڈا کابے نکل آیا ہے بت خانے چ کے کھلو رہا کہ بت خانے کون ہوتے ہیں بولو تو صحیح نظر بولو تو صحیح تو اقبال کی پیاکد ہے یہ نو آدھی کلندر پھیر دے چا فرن کا حق ادا کر دکھے کعبے تو کعبے تو آئے کھڑے نہیں کعبے میں نکل آئے سلم خانے میں آباد ہو گئے بوتانے آ شکبان بیٹھے نے خدا دے کا بن ودا کر دیتے ادھر ویخ جناب کیس زحمت کش تنہائی سہران رہے شہر کی کھائے ہوا بادی پیمان رہے وہ تو دیوان ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے رخ روخ نہ رہے آ کے جنا مجنو سی واہ کیوں مجنو پھر جنگل کیوں مجنونا چاہیے آشک نیلا آ کے بنی آشک دنیا کے بنی ساڑے آتے نے چڈو پرے آشک نیلا ایک مجنو آ کے لہ دا آشق سی تو جنگل چردا رہتا مشوک تو آشق نہیں ہویا جانا ایسا تے مشوق بھی ون سمنے بنا کس لے کے گورا کس لڑکے کو گوری کس لے کو لچا سمجھ نہیں آئی گدی, کس لڑے کو گیڈی کسڑے کو فیکٹری کس لے کو جناب ون سبن ایسا مشوق رکھنے میں ایکو مشوک تو مجنوا سی کی مطلب ایک مشوق سی تے محبوب سی وہ مستفا سی وہ مجنور سن ہزور دے مشوق سن وہ ایکو دل والے سن ون سبن یار نہیں سن بنا کیونکہ مرشد دے اے دروازے ات محکم لائے لائیے نہ نمار بنا یار وانگ کمی نیا لوکا اور اب نئے دور کی طرف آتے ہیں نیا زمانہ اپریشن کر دینے اقبال فرمان دینے آدے نو برق ہے آتش زن ہر خل من ہے آد برق ہے آتش زن ہر خل من ہے من سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے آ کے جڑا دور ہے نا یہ تو اگ اگ سمجھو اقبال دے حقیقت بھرے بول ترجمان حقیقت آخ دو دور آگ ہے ہر گلستان کو جلانے والا ہے ہر باغ ن سال والا دور ہے اے نا پیر دے آستانے چھڑ دے نا ملہ دی مسجل چھڑ دے نا حاکم دا طاقت چھڑ دے نا غریب دا گھر چھڑ دے اے ہر کسے دا جھگا سالن والای اے نما دور پرانا دور سیجھے رہا ہر کسے دا جھگا آباد رکھن والا سی ایمان ناردہ سمسلمان اے ہون نوے دور دی تاریفیں یا پرانے دیے بولنا پرانے دور دی اقبال پرانے دور کی تاریخ پیا نو پرانے دور پیاخدی اگ ساڑتی ہے پانی اگتے اتنے پی کے انہوں ہے کی مطلب نو تہذیب برباد کر دی پئی ہے نو پرانی تہذیب انسانوں آباد کرتی سی اج غریب دا جگا جو برباد ہے غریب روٹی نو جو ترستا ہے یہ کی ہے یہ کس کی لانت پڑی ہوئی ہے نئے دور کی لانت ہے کس کی نئے دور کیوں نیا دور ہے سرمایہ داران سرمایہ دارانی توجہ رکھنا سرمایہ دار جدوں بن دینا سرمایہ داری نظام جدوں ہے جدو قوم بن جی ہے دو حصوں میں ایک بن ہے امیر تو امیر تر بن ہے غریب تو غریب تر او ہٹان تو ہیٹان لگا جی ہی قوم بٹی جاندی ہے دو وٹی جس ایک حصہ روٹی نو ترستا ہے دوسرے نو دولت دا پتہ ہی نہیں ہوتا میرے کو آ گئی ہے اے دو حصوں میں جب وٹ جاوے نا سکول دی معاشیات کھول کے ویخ او سچ لکھا ہے پھر لڑائیاں جھگڑے فساد جلوس حسد کینے تے بغض پیدا ہوتے نے کیوں جدو گریب طبقے ویخنا اور تے تن تے کپڑا بھی پورا نہیں ہوں دا. ساڈے تے دے بل نہیں پورے ہوں دے. دوسرے آوسرے اے سیا نے پھر انگ لگتی ہے گزم ناک ہوں دے نے. پھر چکتے نے کلاشن کدی ڈا کدی قتل کدی لڑائیاں کدی جلوس معاشیات سکول دیا کھول کے ویس کتابوں لکھا ہی سرمایہ داران دور در دنیا ہمیشہ آپس مردی ہے دوسرے غریب بکے مرن لبے کوئی نہ اپنی تھی ویم واسطے بھی کوئی شہ نہ لبے اے حضور دا نظام نہیں سکھاؤ مستفا دا, دا نظام دولت انج ونڈتا ہے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر سکھی رہ جائے اے میرے مستفا کریم دا نظام بھائی آرک ہے یہ منسے کوئی سہرا نا کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اکوام ہے ملتے ختمے رو ہے سو لکھے جڑا نواں دور ہے نا اے پچھلے قوم پچھلے پرانے ہے ساڑ نو زیادہ پرانی تہذیب والے پرانے ذہن والے اناگل لوٹ مار کر بے جی وقوف نے یہاں معاشرے کوئی مقام نہیں دینا چاہی دا چاہیے کنجر زمانے دا سکول کا پڑھا جناب کی ہے انہیں تھلے نے سجے کبے سلوٹ نے یہ قومی ہیرو جا رہا ہے کون جا رہا ہے قومی ہیرو جا رہا ہے تے کوئی شریف ہوے عزتدار ہو بے, دیمان والا اپنے گھر اپنے عزت نو نریش نہ بنایا ہوا کما والا ہوسے کلا کما ہے ایک پسے کلا ہے پھر فرق تو ضرور گل نہیں سمجھ لگی میرے شاہ صاحب دوست نے جا رہے سن گڈی دے گیے گا ذرا سمجھا نہیں لطیفے دی گل بھی ہے تو ضرور بھی آئے گا گیڈی تو جا رہے سن وہاں کی گیڈی ہے پرانی پچھو ایک نوی گی آ گیا اس نال کھلو کے نہ ہے گاڑی پرانی ہو تو الٹے ہاتھ پر ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے شاہ صاحب حاضر جواب بڑے نے انہاں آخیا بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہر شاہ صاحب دیکھا سٹیرنگ تو آپ بیٹھا سی اگلی سیٹ سے ایک چاٹا کھڑ کے میڈم بیٹھی سی پچھو ایک میڈم ڈین ہور بیٹھی ہویٹھی اور دو ڈائنا جو کول سن تو شاہ صاحب آخر نے آ کے معاف کرنا گاڑی تو میری پرانی ہے میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر میرے ساتھ بھی یہ دو ہوں تو پھر گی میرے کو نوی آ جائے گی پر میں اکیلا کمانے والا ہوں میری بہن میری بیٹی میرا میری والدہ میری بیوی وہ گھر میں بیٹھی ہے میں اکیلا کمانے والا ہوں اگر یہ دو میرے ساتھ تو پھر گاڑی میری بھی نہیں ہو جائے گی شاہ صاحب جدو جواب ملے نا جب کی سی میرا سوتا ہی سر جب وجہ باؤ دیرے شیشا چڑھایا تو پیا جانا میں کلوز آنے پیا تمجا دی بھی آم دول بھی بیٹھا سد حسین <laughs> جے دو نمبر ہو دو نمبر بارڈر پارا سکول ترقی والا اس یار گل ٹھیک ہے مل اس ویخنا ہاں دو میرے کو کل بھی دو ہو جانے سن تے جی پھر بھی نویں بن جانی سی. سید سی پورے دنوں دا مولا حسین کی اولاد سی اس او آخیا ایسا جواب, دیتا. جس جواب نے اس نئی گاڑی والے کو رات کو سونے نہیں دینا وہ ہزار بارہ سوچے گا اور بھی کار کی گیا گل تو بڑی ستی سال آ گیا ہے. مومن جڑا گل کرے تو, تو بولے کتوں ہاں مومن چوریاں تھوڑا مارتا مومن چوریاں نہیں مارتا ہوں مومن جڑی گل کر دکی تو کردی گل کرتا بادل ساڑ کے رکھ دین ملتے ختمے روسل پیران ہے حضور تہذیب دور دی اگ سردی پئی ہے وہ کپڑے اگ لگی کھڑی ہے سردی مردی جاتی ہے پئی امت مستفا اس نم دور ہونے وہی کافی ہے اچھا سرکار جو کافی ہے اجازت دب درلی آپ کفا سہالی علم حو بےالی جانتا جو ہے دس ہو لوڑ جاننے ہاں جان دے جے جان جانے جان دے جی دے خدا دی قسم کر کے آنا دس مسلماناں تے واسطے اگ گلزار محمد پناہ ٹوٹانی واسطے بھی اگ اج گلزار اے چار سال پرانا واقعہ آشق مستفا اگ وہابی دے مقابلے وچ تے اگ نہیں ساڑیا تے لگا پھر اگ چلزار ہوئیے وہ کہڑی شہ ہوئی ہے. آج بھی ہو جو براہم کا کر سکتی ہے انداز گل ستا اجا گلدار بنا دے بے لیا تو مومن بن جا تین کسے بم نہیں مارنا ہاں مومن بن کے تو نا بن کے وا من کسما دا شریق کی ہے نکڑے بول پورے ہو ج فکیر جدو اندر جا رہا سا تو کچھا رید اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہوئی آج بھی ہو جو بڑا ہی مکائی پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ پیدا اج اصا اگنوں گلدار بنا دے آو بے آو تو مومن بن جا تین کسے بم نہیں مارنا ہاں مومن بن کے تو بخا نا بن کے بخا منو قسم وعدہ واد شریف کی نکلے بول پورے ہو جاندے فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تو کچہری اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہو گے آپ نے فرمایا جے راتیں کچھ نظارہ دیکھ لو تحدی سے نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حضرت میرا شیخ این حق پر ہے میرا شیخ جنہیں میں جیسے پتھر ن تراشیا خراشیا یہ دیوانج اکبال عشق نے سب بل دے نکال اقبال تیرے عشق نے سب بل دے نکال مدت سے تر تھی سیدھا کرے کوئی فرمایا کچہریج کھلو کے فرمایا اگر رات کوئی نظارہ نظر آ جائے نا تو سمجھ لے جی فکیر دا ٹولا ہے نہیں تو سمجھا جی تو خدا دی قسم ہے تھی لاہور والے گواہ ہو گے فکیر اس رات نو جیل دے اندر بیٹھا ہے ادھی رات تین بجے جا رات نو دو بجے دا ٹائم سی پچال آیا زلزلہ آیا ہے صبح اخبار میں چھپ گیا لاہور تو قیامت چھو کر چلی گئی پھر ایتوار دور ایتوار دو دن اگوں پھر ایتوار نو آیا اگوں پھر اتوار نو آیا فقیر کی گرفتاری بھی اتوار تین زلزلے بھی اتوار کو رب سونے موہر لائیے میرے حضرت کی گل یہ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ابراہیم علیہ السلام کے تصدق سے پیدا ہو چکا ہے میں نے کسم وہد دی فقیر تے गंद खूह का टोकरा है लेकिन जिनाइया उचे ने बड़े उचे ने बी खुदा की कसम क्ड वट दें बंद देखे पर कोई बंदा उन्हना तालब त बन के वेखे ना असा जनाब समझने नहीं, नहीं जी असा आने बी हो तो फिर जनाब होवे तो पजारों वाला हो जाइए तो जनाब एक दिन जाइए दूसरे दिन चाबी आखिर सानू ग फड़ा दे پیر تو انجہ ہونا چاہیے نہیں بلیا پیر ان اون چاہیے جہا بندہ تے تو سگو درویش بنا دے وہ دنیا دا دشمن بنا دے دیا کہ لے طلب رکھنی تو رب رکھ باقی ہر شاید چڑھ دے تو <تصفح> یہ ہوئی نا اے جی پیرے پیرو آکھ دے نا. تو توجہ فرما جناب دیکھ کر رنگ چمل ہونا پریشان ہوں اللہ کی طرفوں جواب پہ ملتا ہے دیکھ کر رنگ چمل مالی نہیبے گنش گنچا ساخ چمکنے والی اقبال فرما نے اک رب آخد مسلمان ٹھیک ہے اج خزان پات باغ تزاں آئی کڑی پت جھڑ کا موسم باغ کا رنگ پیلا ہرا نہیں رہا گل سمجھیے مسلمان بڑی سونی گل کی آخدہ مسلمان امت مستفا باغ کا رنگ اج کھٹا ہویا کھڑائی پتے جھڑ گئے نے رونق مک گئی ہے سبزہ جانا رہا ہے پر یاد رکھیں مایوس نہ ہو جدوں پت جھڑ آ جاوے اوہی ٹہنیاں جیڑیاں پتے سٹ کے رنگ پیلا کی کڑیاں ہو ان پروبڑیاں نمے پتے اگ پہ اوہی باغ پھر سر سب سے پر روناک ہو جاتا ہے آج اگر امت مستفا کے باغ پر خزاں کا موسم ہے ہر طرف سے رنگ زرد ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں یہ موسم خزاں بہار کی خوشخبری لایا ہے گل سمجھ لگی گل سمجھ لگی कर रंग चमन हो ना परेशान माली आखे बाग दा रंग वेख के तू परेशान ना भी माली आओ जद इंजदा रंग बन जाता ई फिर मौला नवे पत्ते लाने भी शुरू कर देता ई او خدا دیا بندے دنیا در عروج تے زوال ضرور ہوں ہی. ہر آئی ہروجر زوال ہوں ہر عروج زوال آتا ہے ہر زوال نو عروج ملتا ہے جب سورج ڈوب جا سمجھ لے چڑھ والا بولو تو سہی نا خدا دی قسم سورج کو ڈوبتا نہ دیکھو سورج کو طلوع ہوتا بھی دیکھو آج جد ڈب جاوے سمجھ چڑھ پیڈ ہے باغ اجڑ جاوے سمجھ لے بعد ہو جانا ہے کیونکہ ہر خزاں خدا بھی قسم کر کے آنا اس کائنات میں ہر دم تبدیلی ہے یہ کائنات ایک حال پر نہیں رہتی اے تسا تو بیجیاں نے چند دن پہلا پھر ہرا بھرا کھیت ہر پاس سے رونا کی رونا سبز ہی سبزہ اکانو ٹھنڈک ملتی سی پھر چند دن گزرے سک گئیاں خشک ہو گئی फिर वेखे आई दात्री फिर गई खलोती पई फिर वेखे थ्रेशर लग गई तूड़ी एक पासे कड़क एक पास फिर वेखियाई पी के ऐस घंटे घर छैसलाबाद का घंटा घर ना चौक यह तेरा मेरा घंटा गया जरा खड़ा है जिन्हू टेग आखते हैं एस घंटे घर च उही कणक आई थल्यों निकली हाल की बन गया कोई پھر! او ہی! او ہی زمین ہے اس زم جنک سی پھر کتنے مکئی پیگتی بہار پھر نوا رنگ چلیا رب سونے دے فیل نو نہیں سمجھا مولا دس فطرت دے نظام نو نہیں ویکیا مولا ایک حال پر کسی کو نہیں رہنے دیتا اگر آج کافر کامروج ہے کل انشاءاللہ محمد ربی کے غلام اور سن فقیر اس ذات وحدہ بہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے لاکھ ایٹم بم بنے لاکھ تیاریاں ہوں لاکھوں ملکوں پر قبضہ ہو جائے میرے محمد جہاں چاہتے ہیں دین اپنا غالب کر دیتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں مسلمان کن ہکا بھی ہو وہ مسلمان اندر سے اس کا خون ضے نہیں ہوتا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 کیونکہ قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہیں قتل حسین یسل میں مرگے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شوق کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہاں تو کی سمجھنا خدا دی قسم کر کے آنا جب مسلمان دا خون دین روڑنا شروع ہو جائے وہ آخ میں غیر نو نہیں منتا تو سمجھ لے اس اسے خون دا مل پی گیا مل پی گیا ہے یہ اور گل مل ہے مل ملے چار دن ٹھہر کے گل نہیں سمجھ گل نہیں سمجھ لیں. ہر سودے کی قیمت فورن نقدی اسی ٹائم ادا نہیں ہوتی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 बाल फरमाते देख कर रंग चमल न परेशान हो ना परेशान शाखे हैं चमकने वाली आखिर घबरा ना माली आ जड़िया हूं चा शाखा खड़िया नी इनों दे जड़िया परूबलिया निकलिया खड़िया ने नविया शाखा दे टेणिया निकल आओ کی مطلب جڑے مسلمان جناب خزامج پہنی دی نسل عاشق پیدا کرے گا ایسے مرد پیدا کرے گا جڑے نبی پاک سرکار دیاں سفتان دیا والے ہون گے مڑ شاہ نویاں ہو جان گیا باغ پھر بہار آ جائے گی خسو خاشا کسے ہوتا ہے گلستا خالی خسو خاشا کسے ہوتا ہے گلستان خالی آخے جڑے پتے تھلے چڑے باغ دے باغ سارے جنا پتے ہو جان گے اور سکے پتے نکل جان گے ہوں ہر پاسے سبز ہی سبزا ہوئے گا ہائے ہائے ہائے جڑے ڈگن والے سن ڈگ پے نی گل سمجھیے سمجھی جہے ڈگن والے سن وہ ڈگ پے نہیں جڑے بےمان بننے سن وہ بن گئے نہیں وہ دفے ہو گئے نہیں ان بچو ایمان آلے فیرے سے باغی تو نکلا ہوں گے گل برندہ دے خون شہدہ کی لالی اے ہونے پھول آلے دے اتے شہید دے خون دی لالی نکلا ہوئے گی بیکھیں دے صحیح پھول لالوں دے وہ آلے دے ہر پھل نوہر پھول پھر خون شہدہ کی یاد تازہ کرائے گا اللہ اکبر رنگے گردوں کا ذرا دیکھتا انہا بھی ہیں یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق فکتا بھی ہے ویخو ویخ جس ادھر آسمان ویے تو بھی لال ہوتا سویرے ادھر ویکھے شام وہ بھی سرخ ہوتا وہ دستا پیا روزانہ شہیدوں کا خون محفوظ ہو رہا ہے وہ دس ہی پیا اصا شو کے سفوز کرنے آ پے کدی مشرق تو وکھانے کبھی مغرب تو میں کھانے تاکہ تینوں اپنے شہیدان دے یاد تازہ رہے اسائے سے خون جس کی نشانی روزانہ دکھاتے ہیں پھر کبھی قیمت والا بنا دیں گے قیمت ادا کر دیں گے اس خون کی ہاں جی امت گلشی اور کدی اتار کڑھاؤ کدی ڈگ پی چڑھ گئے ہاں جی یہ کافر کافر بھی تیوے رہے ہیں ہاں جی کافر سڈے تیرہ سو سال مسلمان یہاں سے چڑھائی کیتی رکھی ہے ہاں جی کی ہوا جی سال دو سال انہوں دبارہ آ گیا تو تی نام مرادہ مایوس ہو گیا وہ تیرہ سال تیرہ سو سال مایوس نہیں ہوئے وہ نام اراد پھر لگے رہے ہیں چڑھ گئے ہیں تے کوئی گل نہیں مولا کی شریک مولا النَّاسِ ہم من اس زمانے کو بدلتے رہتے ہیں زمانہ ڈول کی طرح ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف لیکن اس سے مایوس ہو جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا जा गुलाम फरीदकोट मिठन वाला फुला है उठी फरीदादल दुखने शाद वल दुख्या कुना कर यादवल अछीस आबादल मणि آتا گھبرا گیا جلیا تین پتہ ندی نال ایک پاسے نہیں وگتے ہوں دریا منے ہو جا منے ہو جوڑا نے خدا کی دھرتی پہ نے رات وجہ رکھ لیا جناب پاک ہے گردے بتل سر دام تیرا وہ آتا کی ہویا تیرے فلانا ملک خس گیا فلانا ملک خس گیا, گیا, گیا پتہ نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے پاک ہے بولنے میں تو مرد دے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا کیوں تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنار تیرا وہ مسلمان ہے تو او یوسف ہے ہر مصر ہر شہر تیرے ہی شہر ہے یہ نہ کتوں گیا گئے تو نہیں پتا نشے کو پیمانے سے نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں پیالہ مٹی دا کا ہواب ہوے نشا چڑھ ہے پیالہ شیشے دا ہو وی شراب ہوے نشہ ایک ٹوٹ جائے دوسرے جائے. چلے آ جائے وہ آدھا چلیا تیرا اسلام کسی تھا ٹکڑے پیالے کا محتاج نہیں یہ عراق سعودیہ لبنان شام مصر ایران کا محتاج نہیں یہ محمد عربی کا دین ہے لا شرقیتوں ولا غربیہ قرآن فرماتا ہے میرا مستفا کا نور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اے ہر مشرق مغرب تو پا کے جیسے چاہوے جتوں چاوے, جتو چاوے سر کا ڈلو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 تو وہ یوسف ہے ایک کنان چڑ آیا اگے مصر بھی تو بنا دتا نہیں وہ ایمان نالسا مسلمان خدا اللہ شریک دی قسم ہے میرے کملی والے مکہ چھڑیا رب نے مدینہ کی ساری دنیا آپ دے چھڑی حضرت یوسف علیہ السلام کنان پچ نکلے حضرت اپنے والد تو جدا ہوئے کنیا دکھ مصیبت آئیاں انجام کی نکلا رب سونے حضرت نشانیاں بھی نہیں پہچانا ہاں تشاع کتنے ڈرامے پچھا تعلیم تیری ہوئی تینوں کی پتہ دین اسلام میں قسم خدا دی دین اسلام کی قوت کا پتا لگ جائے جائے تیرے کو سامیا نہ جائے بدو بدی کافلانے گل لگے ہوں تینوں ایک ایک دے یار کی گل سنائی ایماندار دس لگا چار سو دل کمی بولو تو سہی نہ ہو نہ سکے گا کبھی ویسمان کافلا ہو نہ سکے گا کبھی اقبال کی نگاہ سی نا جڑا علم الہی تک پہنچ کے رب والا جب کلم لکھی کھڑے کاغذ پہ لکھی کھڑے تین کی پتا وہ نگاہ کتوں تک کام کرتی وہ ویخر تو سانو خوشخبری ہے دافلہ ہو نہ کچھ نہیں ساما تیرا آرا سمان کوئی شہوے تیرا کافلا کدی نہیں لوٹیچے گا مسلمان تیرا قافلہ آخری گالے ہے مکان لگا نہیں ٹائم آ سنا دیا نا بولو بولو نا خدا دی قسم میں بیمار بیٹھا بخار نال بیٹھا انتہائی پر اقبال دی کرامت اللہ تعالیٰ نے بہن دی کر چنوں پندرہ دن تو بخار ہے مسلسل سفر بھی نے تقریر بھی نے لیکن اس کے باوجود تیرے سامنے ہے جی اللہ میں اقبال دی محبت اور جذب نے فکیر پھر تازہ کر دیتا ہے تو اسے کلندر دسد کے اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا آو لویا گرم ہوے سٹ مار دینی چاہیے گل کر دیا پہ تیرا گور نہ سمجھ تیرا کافلا کبھی نہیں لٹیچنا کیوں آ اس واسطے کافلا تو سامان کوئی سونا چاندی کوئی آٹا دانے یہ چیزاں تیرا سامان یہ نہیں یا کہ تیرا سامان کی ہے تیرا سامان صرف حق دا اعلان اے مستفا دے اے مستفا دے تو نہیں تٹی سکنے تو ویران نہیں ہو سکنے کیونکہ تیرا سامان حق دا اعلان ہے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 بانگے درہ کچھ نہیں سامان تیرا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تو نہ مٹ جائے گا, ایران کے, مٹ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے فقیر تک لفظی کر دیتا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایراق کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے <تصح> سے <تصح> <تصح> تاتار کے سے پاس با مل گئے کو آخر نہ گھبرا تیچھے تاریخ نظر رکھ تاتاری تاری آئے بغداد تے حملہ کیتا سی پیام مغل جنہ دی اولاد نے گل سمجھ تاتاری آئے چین کے علاقے سے اٹھ کر بغداد کو ختم کر دیا اللہ نے فرمایا لو ساڈے حق دی شان دیکھا جی ایک فقیر اٹھایا ہلاکو دا پتر بغداد کا حاکم ہے ایک فقیر جنگل میں پھر رہا ہے ہلاکو کا بیٹا شکار کھیڈ پھردا بابے ویخیا نا سمجھ گیا مسلمان کہ مسلمان تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے نا ہاں تھری پیس والا مسلا تو نہیں پچھاڑا جاتا اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں ہاں اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں بات سمجھ آئی ہے نہیں بھی سنت بیٹھے تو پھر مسلمان نہیں تو کوئی نہ وہ کے جا مسلمان سر باہر پچھاڑیا جاتا س پھاڑیا نا تو اس جگت لائی جان کے بابے چیڑ خانی چکر ناستے آدھا بابا میرے گھوڑے کی میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے پوچھ اچھی ہے کہ تیری دہی اچھی ہے بابا فقیر سی ہائے ہائے جواب دیتا دل ہلا کے رکھ دیا یار تیرا گھوڑا تیرا مملوک ہے تیرے ملک پوے دالک جل نے مڑتا جانا میرا بھی ایک مالک میں ملک تیرا گھوڑا تیر فرما بردار ہے جی میں اپنے مالک کا فرمان بنیا تو پوشل چنگی ہے میری داڑی جی میں اپنے مالک کا فرما بردار بن گیا نہ جی میں کھوڑا بنیا پھر پھر میری داڑی تیرھوڑے کی پوشلوں چنگی جدو کافر نے گل سنی تو ہل گیا آتا بابا مین کلم چپنا بولتے صحیح براب اسلام بس دو ہی تو چیز ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیز ہے ایک سجی دائیں شبی ایک ضرورت اللہ بادشاہ فقیر لگا تو مسلمان ہو گیا میں سارا بغداد مسلمان چاہیے ہو سکے بابا جی گل ہی کوئی نہیں جب ڈرائیور جو سیدھا ہو گیا تو مڑ گ سیدھی کیوں نہ ہو گل سمجھا ڈرائیور جو بد نیتا بدنیتا مڑ گی تو آپ وجنی ہے نا گیا نیتا نیتا اس جناب ایلان کر دتا ملک دی حالت بدل گئی ایک پہلوان بچ گیا میں مسلمان پہلوان میرے اکھاڑے اندر دےگ لوے نا تو پھر میں مسلمان ہو جا اس فکیر دسیا بابا ساڈے کول تو ان کا پرواہ نہیں کوئی نہیں وہ سکے گل ہی کوئی نہیں آپ کس ہاستے گل ابھی آ جانے میدان چترا ہاتھ پورا مٹی کے دانے گا مجھ والی <سؤال> طاقت کتا کھا لے کے کہنا ہاتھ والی <سؤال> طاقت مقابلہ کدو ہوئے بابے نے ہاتھ چ ہاتھ ماریا چوک کے کانڈ پرنے سٹیا اٹھا ہوا تو کلما سبحان اللہ ایک بار یہ گل فرما نے ہے آیا یور کے تاریاں کا کسا جنے پڑھ کے ویخا مل گئے کابے کو سنم خانے سے بے وکوفا بت خانے والا اپنے کابے کا چوکیدار کر لیا کئی کافر سی آئے لڑن کھڑے سن وہ لڑائیاں والر اپنا بندہ پیدا کیا وہ شان ابو جہل کے کرما صاحب ہی بنا لو گھبرا نہ تایوسی نہ لیا گل صرف ساری ای مولا کی اس کی سفے جو ہرف لکھتا دن ب دن نویں یہ اپنی تاریخ کے نگاہ رکھتا جا وہ نہ بھلی وہ بھلی خدا کی قسم کر کے آنا یہ واحد لاہ شریف کی شان جابے ہوں اون وہاں آلمگیر آیا ہے تاڑیا مغل پیدا ہوئے کئی سال کئی سدیاں اسلام دی حکومت کی تھی اسلام بادشاہ رحمت اللہ مجدد وقت ہو کر گزرے بادشاہ مجدد سن ولیاں وچ مجدد حضرت مجدد السانی اور امام احمد رلا تھے بھی میں بعد شاہوں میں مجدد حضرت عالمگیر گزرے ہیں جن کا کام تھا ہاں ہاں ہاں کہ جب استاد ملہ جیون رحمت اللہ علیہ انتقال ہونے لگا نا تو وسیعت کیتی سی پترو استاد عالم سی اس عالمگیر رحمت اللہ علیہ وسیعت کیتی پتر میرا جنا وہ بندہ پڑھاوے جہد جی کو حجد نہ سفر چی ہو بار کدی تجد کدا نہ کیتی عالمگیر رحمت اللہ ایلان کیا میرے استاد کا کوئی ہے جنادہ پڑھاوا پر شرتے کوئی بار نہ آیا آلمگیر کن استاد جی اج راج کھول چلے اج بےت کھول دتا لیں. اگے ہو کے جناد پڑھایا دنیا دسیا میری تے تحج بھی کدی کلا نہیں ہوئی کمائی حلال ہلال دکھا سی قرآن پاک سال دے اندر ایک قرآن پاک سی سر آلمگیر لکھتے سن جمع دا لفظ بولیے کہ کتنے بے ہو کے نہ مارے جائیے ایک سال دے اندر قرآن پاک سن سنوں فروخت کردے سن او دا ہدی جنہ بنتا سی او پورا سال گھر دا خرچہ چلا سن بیت المال دے کے ایک روپیہ نسل لیں اے غلام مصطفیٰ دا مستفا نکلے کافران بغداد جی دے قبضے آ گیا تو تج مویا بیٹھا مریا بیٹھا باس جی باس جی ہو باس جی جان بس دیسی رہ گیا سان پتا ہی کوئی نہیں اسلام دی طاقت کی ہے اسلام کس کے ہاتھ میں ہے باطل کو آسمان پر اڑتا دیکھو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 وہی تہذیب قائم رہتی ہے جس کی بنیاد حق ہو لو جناب آخری شعر پڑھ کے مکا دینا یہ سفا پورا ہو جائے گا اگلے دن میں اگلا پورا کر کے جواب شکوا تمام کر دوں گا کشتی حق کا زمانے میں سہارا تشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے آسرے نورات ہے دھندلا دندلا ستارا مسلمان اے اندھیری رات اس دنیا دی ستارا تو ہی جانے بیٹھا ہے تھوڑا تھوڑا جا ٹمکنا ہے حق دا کا یہ اللہ موٹا تارا کر دے گا چند پہ آسمان تے سورج بنا دے گا ہے جی دعا کرو اللہ وحدہ واہدا شریک مولا مسلمانوں فقیر غیرت و حمیت دینیت تفر